دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی معذور حضرات جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آخری میں کرسی رکھے لیکن اب مجھے بتائیے آپ کے صف مکمل نہیں اور معذور آدمی آئے تو کہاں کرسی رکھے گا جب سفی مکمل نہیں ہو تو مجبوروں تو وہیں کرسی رکھے گا نا کہ جہاں صف ختم ہوئی ہو اور ابھی دس آٹھ آدمی کی جگہ باقی ہے یا پھر وہ کھڑا رہے گا تو اس کی نماز چلی جائے گی تو اب اس ازر کے بنا پر کہ جب آدمی سے سجدہ یا پیر نہیں مڑتے ہوں یا گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہو تو اس معذور کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز جائے مگر وہ بھی چند شرائط کے ساتھ یہ بھی اچھا باپ نے پوچھا مجھے بہت دن سے میں سوچ رہا ہوں تو ایک کتاب چاہے اس پر لکھ دیا جائے تاکہ معذوروں کو دیا جائے اب ایک آدمی گھر سے پیدل چل کر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا وہ کرسی بیٹھ کے نماز کیسے پڑھتی چل کر آ رہا ہے نا وہ ٹھیک اب رہا ہے گھٹنے اس کے بھائی سجدہ نہیں کر سکتا ایسا آدمی کو چاہیے کہ تقبیر تحریمہ اور قیام پورا کرے اب پورا کرنے کے بعد روکو کرے روکو کرنے کے بعد اب سجدہ نہیں کر سکتا تو اب کرسی پہ بیٹھ کر سجدے کا اشارہ کرے اور جب قیام ہو پھر کھڑا ہو جائے کیونکہ گھر سے تو پیدا چل کے آیا نا نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے لیے قیام معاف نہیں ہوگا اور جو آدمی کسی پر بیٹھ کر وہی تقبیر بھی تو, اس, کی تو نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ امام آزم ابو حنیفا کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز میں تقبیر تحریم کے لئے قیام شرط ہے قیام کی حادت میں تقبیر تحریم آنے کا سوائے نوافی اب جب بیٹھ کر تقبیر تحریم آنے تو شرط ہو تو نماز ہی نہیں ویسے حضرات جو چل کر آتے ہیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں سجدے کے لیے کرسی پر ایک اور فیشن بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی ہم نے فتوا کئی جگہ بھیجایا ایک ٹیبل لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سامنے پہ سجدہ کرتے ہیں تو زمین سے اتنی اوپر سجدہ تو جائز ہی نہیں سب کی نمازیں فاسی کئی مسجد میں نے دیکھا کہ کرسی بھی ہے ٹیبل بھی ہے ٹیبل پہ کر تو زمین سے اتنی بلندی پر سدا جائز نہیں सिर्फ उस माजूर के एक आदमी कुर्सी पर बैठ कर इशारा करे उसके लिए तो ठीक लेकिन टेबल पर सज्जा करना जो है ये दुरुस्त नहीं तो हमने अपने यहां भी कुछ लोग ले आए हमने उसकी कुर्सी को बांधते रखे टेबल को कटवा दिया मतलब आम आदमी से समझेगा कि मस्जिद में रखा हुआ चलो टेबल पर सज्जा करो इतनी ऊपर सज्जा जायज